بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة <تصفيق> والسلام على حبيب الكريم وعلى حبيب الكريم وعلى السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> بلستقرد اچھی سے ایک مشترکہ مذہبی اعلامیہ جاری ہوا جس کے اندر متعلق کچھ احکامات ہدایات جاری کی گئی تھیں سننے کے بعد انتہائی سازی ہوا کہ جو کچھ پیغامیے میں کہا گیا تھا اس کو شریعت اور دین بتایا گیا تھا شریعت اور دین تو پریا آخو اور پیشواؤں کے مخالف تھا وہ الامیہ وہ اعلامیہ ہر ایک مذہب کے بزرگوں اور پیشواؤں کے مخالف ہیں ناچیر نے یہ ضروری سمجھا کہ تینوں مذہبوں کے جو پیشوا اور بزرگ لوگ ہیں ان کے فتوجات سنا دیے جائیں پیش کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اعلامیہ شریعت اور دین تو پجا مذہب کے بھی خلاف ہے ہر ایک کے مذہب کے خلاف ہے جی کسی تمام یا کسی دباؤ کے ساتھ ہے تو خدا پاک بہتر جانتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب سامعین کو سننے کے بعد واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر ایک مذہب کے مذہبی پیشواؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ کہا گیا ہے وہ خود سی نظوری اور اپنے ذاتی فیصلے سے کہا گیا ہے سب سے پہلے سلسلے میں بریلوی مکتب فکر کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے متعلق ان کے امام علیہ سنت رضی اللہ تعالان عنہ کہ فتح شریف سے چاند فتوے سنا دیے جاتے ہیں جن سے واضح ہو جائے گا کہ جو فتوے سنائے گئے بریلوی مکتب فکر کے نام سے ان کا امام علیہ سنت سے کوئی تعلق نہیں اور فتح حنفی سے بھی کوئی تعلق نہیں چنانچہ امام علیہ سنت وزی اللہ تعالی عنو آپ کے فتابہ شریف میں جلد نمبر چوبیس سفا نمبر دو سو اکیاسی پر یہ صاف موجود ہے بال جملہ مذہب معتمد و شہیش و رجیش و نجیش یہ ہے کہ جزام خجلی چیچک تعاون وغیرہ اصلاً کوئی بیماری ایک کی دوسرے کو ہر کے گھر کے اوڑ کر نہیں لگتی یہ محض اوہام بے اصل ہیں کوئی وہم پکایا جائے تو کبھی اصل بھی ہو جاتا ہے ارشاد ہوا ہے انعین بھی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوتا ہوں وہ اس دوسرے کی بیماری اسے نہ لگی بلکہ خود اسی کی باطنی بیماری کے وہم پر ہردہ تھی صورت پکڑ کر زہر ہو گئی پھر فیض القدیر کے حوالے سے لکھا بلوہم وہ دہ من اکبر اسباب اسقاباہ بلکہ خود وہم ہی اکیلا یہ پہنچنے کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے پھر آپ اسی جلد کے سفر نمبر دو سو ستاسی پہ دیکھتے ہیں تاؤن سے فرار گناہ کبیرہ کبیرا آپ بتائیں امام عالیہ سنت جب گناہ کبیرہ قرار دے رہے ہیں تو اسلام کے ساتھ یہ کیسے مطابقت رکھتا ہے پھر آپ صفحہ نمبر دو سو انانوے پہ لکھتے ہیں فرار کی ترغیب دینے والا فرار کرنے والے سے اشد بوال میں ہے نفس گناہ میں احکام سے گنا ہمیں حکام الحیہ سے معالزہ اور مخالفت کی وہ شان نہیں جو برعکس حکم شرع جو برعکس حکم شرع نہ جانے معروف و امر بالمنکر میں ہے پھر آپ نے منافقین کے مطالب جو اللہ فوق نے ان کی صفت بیان کی ہے نیکی سے روکنا اور مدیث کا حکم دینا یہ آیت کریمہ یہاں چشپاں فرمائی پھر صفحہ نمبر دو سو نبے پہ فرماتے ہیں اور جب تعاون سے فرار کبیرہ ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب ترغیب لینی سخت تر کبیرہ اور دو پاسق ہیں اور غالباً اعلان بھی نقد وقت اور فاسق معلن کو امام بنانا گنا اور اس کے پیچھے نماز مکروف تحریمی کہ تعاون سے بھاگنے کا حکم دینے والا تقبت دینے والا وہ فاسق معلن ہے اور اس کی امامت مکروف تعلیم ہے یہ امام علی سنت نے دو سو نبے سفر پر لکھا پھر آپ اکیانوے پہ فرماتے ہیں تو آؤن سے فرار کو جو احسن سمجھتا ہے اگر جاہل ہے اور اسے معلوم نہیں کہ احادیث احادیث صحیح اس کی تحریم میں وارد ہیں اسے تفہیم کی جائے اور اگر دانشتہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو صریح گمراہ ہے پھر مزید آپ نے صفحہ نمبر 308 سو پہ فرمایا جس طرح تعاون سے بھاگنا حرام ہے اور اس کے لیے وہاں جانا بھی ناجائز و گناہ ہے جس طرح تعاون سے بھاگنا حرام ہے اس طرح اس کے لیے وہاں جانا بھی ناجائز و گناہ ہے تو میرے دوستو امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا زوردار فتویٰ آپ نے دیا تو اعلامیہ کو معلمین کا اعلامیہ کو معلمین کا ذاتی فتویٰ تو قرار دیا جا سکتا ہے وہ کسی بھی اقدار و مقصد کے تحت ہو سکتا ہے جس کو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے مذہب عال سنت اور حنفی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اعلی حضرت امام والی سنت کے بعد علماء دیوبند کے چند فداوج سنائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ الامیر کے اندر جو کچھ سنایا گیا علماء دیوبند کی طرف سے منسوب کر کے وہ ان کے مشائق اور بزرگوں کے خلاف ہیں لہذا علماء دیوبند کا وہ فتو قرار نہیں دیا جا سکتا مذہب دیوبند کا فتو قرار نہیں دیا جا سکتا میرے ہاتھ میں امداد الفتاوہ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے اس میں مختلف سوالات اور پھر ان کے جوابات ہیں سوال کے اندر سوال کے اندر تعاون سے متعلق پوچھا گیا پہلا سوال پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جواب سوال یہ ہے شفا نمبر دو سو پچاسی اور امداد الفتاوہ کی جلد چہارم مکتبہ داروں کراچی کا چھپا ہوا تبویب جدید مفتی محمد شفیع کراچی والے اس کا مطلب ہے کہ مفتی محمد شفیع دیوبندی کا بھی اس کے ساتھ اتفاق ہے سوال اگر تعاون مقام سے کوئی شخص فرار کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر بھاگ جاؤں گا تو ضرور بچ جاؤں گا اور اگر نہ بھاگوں گا تو ضرور مر جاؤں گا تو ایسے شخص کی طرف کو فرق نسبت کر سکتے ہیں نہیں جواب نہیں افر کی نسبت نہیں کر سکتے مگر گناہگار سخت ہے پھر سوال ہے اگر کوئی شخص تعاون مقام سے بغیر عقید ہے مزکورہ بالا محل بخوف تعاون بلا لحاظ کسی دوسری ضرورت کے اور آوارس کے بعد جائے تو وہ مرتکب کبیرہ کا ہے یا نہیں مرتکب کبیرہ کا ہے یا نہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اشیات الماعت میں حدیث الفاور من الطاعون کلفار من الزحف کی شرح وجوہ فرمایا ہے کہ عزی حدیث معلوم میشوت کے گرختن ال تعاون گرا کبیراث چنا چفر الزحف تو اگر ارتقاط گنت کہ اگر نہ گرےزت البتہ میں میرت وہ اگر وہ گرےزت ب سلامت میں ماراض آ خود کفرس تو یہ حکم صحیح اور قابل تسلیم ہے یا نہیں الجواب یہ مرتکب کبیرہ کا ہے اور شیخ کا حکم کبیرا کا بلا تعویر صحیح ہے اور کفر کا حکم اس اس تعویل سے صحیح ہے کہ جب وہ خدا تعالی کو اس کے خلاف قادر نہ سمجھے جیسا کہ اہل سائنس کا اصل مذہب ہے آر سائنس کا اصل مذہب ہے کیا کہ وہ لوگ خدا تعالی کو اس کے خلاف پر قادر نہیں سمجھتے اور قانون قدرت جس کو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی تو فرماتے ہیں اگر اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے سائنسی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے خلاف پر نہیں خلاف نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کافر ہے اور وہ کفر کر رہا ہے بالکل کفر کا حکم اس پر لاگو ہو جائے گا یہ اس جواب میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اس عقیدے کے بغیر اگر بھاگتا ہے اور بھاگنا ہی مقصود ہے تو پھر کبیرہ گناہ کا مہتو کیوں بھر یہ اشرف تھانوی صاحب کا فتوا ہے پھر آگے جا کر پھر آگے جا کر مزید وضاحت ہے لکھا ہوا ہے البتہ حضرت عامر بن آصدی اللہ کی اس مسئلے میں یہ رائے معلوم ہوتی ہے کہ عن الفراد میں الطاعون معلل ہے علت فساد چار کے ساتھ کہ خروج کو تو عن مطلج سمجھے جیسا اہل سائنس کا خیال ہے اور جو صرف اسباب عادیہ میں سمجھے اس کے لیے غیر ہے سو اول تو کا اشتہاد ہے جو دوسرے مستحد پر جو کہ ظاہر ہے حدیث مرفو سے تمسو کرتا ہو جتنی دوسرے اب اکثر فاررین یہ دھانوی صاحب لکھتے ہیں دوسرے اب اکثر فارین میں یعنی جو کاؤں سے بھاگنے والے ہیں باورچ اختلاط معتقدین سائنس کے فساد احتقاد یقینی ہے کہ جو کچھ جتنے آج لوگ بھاگنے والے ہیں یعنی یہ یشرف تھانوی کے دور کی بات ہو رہی ہے اس دور میں کیونکہ جو فرار کرنے والے تھے ان کا اختلاط اور میل جول سینس کے معتقدین کے ساتھ رہتا تھا تو لکھا گیا کہ فساد اعتقاد یقینی ہے پس اس میں پھر آگے لکھا مزید لکھا ایک جواب کے اندر سفا تین سو تین پر اگر ان تدابیر کو مسئلے حقیقی سمجھے جیسے تخلف محال ہے جیسے تہاریوں کا مذہب ہے تو یہ اعتقاد ہی کفر ہے اور فرار میں نہ تعاون کو موجب سلامت سمجھنا بھی کوفر اسی وقت ہے جب جبکہ اس کو مؤثر حقیقی سمجھے اور اگر اسباب عادیہ سے سمجھے تو نہ یہاں کفر ہے نہ وہاں کفر ہے البتہ تعاون میں مومانعت شرعی کی وجہ سے یہ فرار گناہ ہوگا یہ تھانوی صاحب کا فتو ہے پھر ظفر احمد عثمانی صاحب کا امداد الحکام زیر نگرانی تھانشال اس کے اندر اور بھی زیادہ وضاحت ہے سفر نمبر چار سو چوالیس پر جلد چوتھی مکتبہ دارون کراچی یہ تو تفصیلی جواب تھا اور اجمالی جواب مقدمات مذکورہ کی روشنی میں یہ ہے کہ ساری پریشانیوں کے انتظام سے مقدم حفاظت اعتقاد ہے یعنی کیا مطلب کہ تعاون کے ذریعے جتنی پریشانیاں ہیں پوری <تصفح> طرف اصل چیل مسلمانوں کا اعتقاد بچانا ہے یہ سب سے پہلے ہے لوگ تا ان کو متعدد اور مؤثر ذات سمجھ لیں گے اور شریعت اس اعتقاد کا افطال چاہتی ہے اور حضرت صاحبہ نے جن کو فرار کی اجازت دی ہے ان پر ان کو اعتماد تھا کہ وہ ماحم بدلا پر جمع ہوئے عقیدہ خراب نہیں ہوگا اور در حقیقت ایسے راسک العطق سہی اور یقین کو ہم بھی اجازت دیتے ہیں الحرفیہ لیکن دوسرے صحابہ نے تعاون کو گوارہ نہیں کیا اور یہ سمجھا کہ گول جی اس وقت راسک الس وقت راسک العطق ہے مگر فرار و قروج کے بعد ممکن ہے کہ ایسے واقعات ہوں جن سے اعتقاد متزلسل ہو جائے اور زمانہ موجودہ کہ مسلمانوں کا رسوخ اعتقاد جیسا ہے معلوم ہے یہ عثمان صاحب اور دونوں لکھ رہے ہیں اور زمانہ موجودہ کے مسلمانوں کا رسوخ اعتقاد جیسا ہے معلوم ہے ان کے لیے جواز فرار کی گنجائش کسی قول پر نہیں معلوم ہوتی تو یہ تو صاف لکھ دیا گیا کہ آئے اس وقت اس کے یہ تو وہ اپنے دور کی اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے اعتقاد کو دیکھ کر ان کے لیے تو قطع اجازت نہیں دی جا سکتی فرار کی کسی قول کے مطابق تو پتہ نہیں یہ کل کون سا قول پیش کیا گیا تھا پھر آگے ہاں اس سے پہلے چار سو چالیس پر ایک مزید وضاحت ہے لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ہٹیا کے نزدیک قدوم و خروج من نہ کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جن کے نزدیک موضع تعاون میں رہنا اور نہ رہنا مساوی ہو خروج کو نافع و منجی اور قیام کو مضر و مہلک نہ سمجھتا اور اس کا نام فراد نہیں پر یوں کہنا چاہیے کہ ہنفیہ فرار کی اجازت نہیں دیتے بلکہ صرف راسم القاد کو تو و خروج کی اجازت دیتے ہیں پھر آگے لکھا اب غور کیجیے کہ آج کل معدوم چند اقربا کے کون ایسا ہے جو فرار اقویہ ہونا چاہیے چند اکویا کہ کون ایسا ہے جو فرار, فرار میں تعاون میں اس عمل سے بچ سکے جس سے اب وہ موسا شریف منا فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ فرار کو نافع منڈی اور قیام کو گزر و سمجھنے کے ساتھ مجھے فرار بھی اس سے منع کرتے ہیں یعنی جبکہ فرار کو نافع اور قیام کو مزر درج... مزر درجہ لزوم میں آج کل عموماً لوگوں کا یہی خیال ہے کیونکہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے تاغی یا تعاون بدرج لزوم کا افقاد عام طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور یہ افقاط باطل ہے اس کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی افسوس ہے اعلامیہ ہے لیکن وہ اعلامیہ جو ہے <سؤال> وہ معلمین کا اپنا ہے اس کو کسی مذہب کی طرف نہیں جوڑ سکتے لہٰذا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان پر دباؤ ہے یا ان کا تما ہے جس طرح بھی ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ جوڑ کر اس کو پھر جو افواہ اڑی ہوئی اب علماء غیر مقلدی لمبا غیر مقلدین کا یہ لکھا کہ حدیث پیش کی جس حدیث میں صاف آیا کہ تعاون میں ٹھہرنے والا مصر شہید کے ہے اور اس سے بھاگنے والا مصر اس شخص کے ہے جو لڑائی سے بھاگا ہو کبیرہ گنا یہ پھر سفر نمبر چار سو چھ پہ لکھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خروج فرار من تعاون مطلق الحرام اور گناہ کبیرہ ہے اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مطلق مطلب فران کو فرآم اللہ سے تشبیح دی اور فرحان اللہ بہت بڑا گناہ ہے اس کا مطلب ہے اعلامی میں جو شریعت نے لیا درجہ وہ تو آ گیا وہ تو گنا ہے خلال تو نہیں آئے گا لیکن فضیلت نہیں پائے گا تو بتائیں جب ہمارے علماء یہ صاف لکھ رہے ہیں اور موصوبہ فکریت کے اندر اسی طرح حد کہ میں حیران ہوں یہ مالا پتا میں نے ہے قاضی سنا اللہ صاحب ثنا اللہ صاحب پانی پتے رحما اللہ کی تو اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے دوا خوردن در بیماری واجب جائزست اگر دوا نہ خورد اگر دوا نہ خورد و بمور آسم نشور دوا خات, نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے گناگار نہیں ہوتا تو یہ مانا پتا مین سے لے کر یہ اوپر تک میں نے میں نے تو ابھی تک کوئی کتابیں دوسری جو ہے نکا دکھا کی نہیں دکھائی کہ یہ اشارہ کافی ہے اور یہ تنبیہ کافی ہے تو پھر یہ کہنا کہ, کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہمارا فرض ہے پتہ نہیں یہ کون فرض ہے بھائی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا فرض ہے یہ کون سا فرض ہے فساوا جات گناہ بتاتے ہیں سب علاج جو ہے وہ خود جائز ہے اور واجب نہیں تو فرد کہاں سے بنا دیا گیا معلوم ہوا یہ اعلامیہ میں کسی نظوری کے ساتھ شریعت اپنی بنا کر پیش کر دی گئی ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہذا مسلمانوں کو ایسے اعلامیہ جو ہے نا ان کی طرف کان نظرنا چاہیے ایک نواب وحید الزما غیر مقرر کرایا تھا جو لغات الحدیث سے پیش کیا جاتا ہے لا یورنا دون آلہ نواب صاحب لکھتا ہے جس کے جانور بیمار ہوں وہ تندرست جانور وائی کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہ لائے ایسا نہ ہو کہ اس کے جانور بھی بیمار ہو جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ بیمار جانوروں کی بیماری غلط ہے بیماری تقریر علاج ہوتی یا جوت لگنا ادوا کوئی چیز نہیں ہے <laughs> تو یہ غیر کا یہ امام ہے مرش والی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کھلا پاک کی طرف سے لگ جائے اور یہ نہ سمجھے کہ اس جانور کی طرف سے لگی میرے جانوروں کو تو یہ قاد خراب ہو اعتدا اس وجہ سے ایسا فرمائل معلوم ہوا غیر مقد کے غیر مقلدین کے اسمام نے بھی اس مالبت اور حدیث کا مہام اور مان وہ بتایا جو مساجد بند کرنے آتی رہی ہے اسلام کے دور میں سب سے پہلی تعاون عامواز تھی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت میں آئی تھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر دور میں ہمارے مسلمانوں نے سا... انہیں کاپت اللہ بند کر دیا کیا ہاتھ ملانا ایک دوسرے سے کھانا بیٹھنا یہ سارا بند کر دیا اس سلسلے میں آپ کو تعاون اموات سے لے کر جتنی تعاونیں بھی برائی ہیں کسی ایک تعاون کے اندر یہ حوالہ نہیں ملے گا کہ ان میں سے کسی دور کے مسلمانوں نے تعاون کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہو جو اب کیا جا رہا ہے اور جو طبقہ اپنے آپ کو مذہبی سیاسی کرتا ہے وہ اس پہ زور دے رہا ہے میرے پاس یہ کتاب ہے کتاب پاڑون واہ کا میں ہی امام ممبجیم حمبلی رحماء اللہ تھے ان کی وفات ہے سن سات سو پچاسی اس کے بعد مدر ماون فی فوجی تعاون تعاون کی فضیلت پر امام ابن حاجر اسخلانی کی یہ کتاب بدل المعاون تعاون کی فضیلت پر فضل التفل تعاون تعاون کی فضیلت وہ رکھ رہے ہیں اور ہم نے خدا تعالی کے گھر اور خدا کی یاد سب کچھ بند کر دیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتاب ال کے اندر امام مجید نے بڑی ترتیب سے تعاونوں کا ذکر کیا اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی کتاب تعاونوں پر لکھی ہوئی کتاب و ہے امام ابن اب دنیا کی جو امام بخاری کے ساتھ ہے پہلی تعاون جو ہے وہ تعاون امواس تھی یہ سان سترہ یا اٹھارہ ہجری میں پیدا ہوئی حضرت فاروق اعظم کا دورہ خلافت تھا اس میں قصہ ایک قصہ جو ہے نا وہ صحیح صنعت کے ساتھ تاریخ مشق وغیرہ کے اندر آیا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح عامر بن عبداللہ صحابی مشہور ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین فرمایا اور حضرت امین و حاد فرمایا یعنی امین امت محمدیہ فرمایا اور حضرت آب عبیدہ بن جراح جو ہیں یہ اتنا عظیم شخصیت ہیں کہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جو ہے نا وہ میرے خیال تعاون امواس کا وقت تھا تو فرمایا یار اگر مجھے کچھ ہو جا میں چلا جاؤں تو میرا ارادہ یہ بنتا ہے کہ میں خلیفہ اپنے بعد ابو بیجرہ کو بنا جاؤں حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے مولا بھی موجود تھے لیکن کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت فرمایا تھا ان کو تو اس وجہ سے حضرت سے فاروق اعظم ان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے خیر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالق ملک کے شام کے عمرائے اجناد میں جو تھے وہ امیر تھے سب کے عمرائے اجناد کے عمر امیر تھے تو حضرت ابو البیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ جو فوجی تھے مجاہدین چھتیس ہزار روپے تیس ہزار فوتوں پہ تعاون امواس میں تیس ہزار مجاہدین بہت ہو گئے تعاون میں اب حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھاگنے کی بجائے پتہ کیا کر رہے ہیں صحیح صنعت کے ثابت ہے ہم سے تاریخ دمشق حضرت عامر پن عبداللہ بن ذرا ابو البیدہ کے حالات میں تاریخ دمشق اندر صنعت صحیح کے ساتھ یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ میں ابو عبیدہ بین جٹا جنی خود اپنی اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں اس کی حال کے اندر میں اپنا تیرا حصہ میں لینا چاہتا ہوں کہ چھتیس ہزار مار دیے مجھے چھوڑ دیا میرے خاندان کو چھوڑ دیا اپنا مہربانی کر رحمت کا یہ حصہ تھا تیرا تعاون کا تو وہ ہمارے پاس نہیں بھیجا ہمارے خاندان میں نہیں آیا میری آل میں نہیں آیا میری اولاد میں نہیں آیا یہ میں وہ مانگتا ہوں تو کہتے ہیں اون کی چھنگلی پہ چیچھی پہ نا وہ دانہ نکل آیا کیونکہ تعاون میں دانہ نکلتا ہے وہ دانہ نکلا اور کسی نے کہا آپ دیکھنے لگ گئے کسی نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں یہ معمولی سدان ہے آپ ربر بھائی کو نہیں یار اللہ پاک برکت ڈال دے گا اس میں پکارا انی اور سو رہی اوبارے کلفیہ مجھے امید ہے اللہ پاک اس دانے میں برکت ڈالے گا تو میں اسی میں شہید ہو جاؤں گا تو کہتے ہیں فین ہوئے تھا بورکھ پھر قلیل کان تو آپ کی آپ کی گھر والی اور آپ کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے افواج سنی آپ بتائیں سادو کو جہاں مانگ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ سمجھ رہے ہیں اپنے لیے مانگنے کی بجائے یہ تدابیر کہاں سے کہ بھائی اگلی بات سنیں جو تعاون بخارا میں آئی تھی نا تاؤن امواس کے بعد تعاون کوفے میں آئی تاؤن ریاد پھر آئی کوفہ میں وہ بھی تاؤن جارف آئی حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں اور اس تعاون کے اندر حضرت جی حضرت ماں انس بر مالک صحابی کے تراسی بیٹے شہید ہو گئے تراسی بیٹے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اولاد اور مال کی برکت کی دعا فرمائی تھی تو سو بیٹا سو بیٹا ہوا ان کا پشت سے ایک سو بیٹا تراسی بیٹے اس میں شہید ہو گئے حضرت عبد الرحمن پر ابھی با کے چالیس بیٹے شہید ہو گئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھاگ گئے بلکہ اللہ پاک معاف کرے کہ کئی بھاگنے والے ایسے ہوئے کہ جو بھاگے اور نجات نہ پا سکے الٹا شہید ہو گئے اور اسی کے اندر اسی تاؤ نے جار ایف کا ایک واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ ہے بسرا کے اندر یہ آیا تین دن کے اندر تین دن کے اندر ہر دن میں ستر ہزار بندہ شہید ہوا مسرے جنگ ہوا جد سفر گئی بندوں کی مسجد میں سفر پورے مسرے میں عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک گھر کے بندے سارے فوت ہو گئے اور ایک بچہ دودھ پیتا رہ گیا یہ مامے بنا اپنی دنیا میں نہیں لکھا ہے اس واقعے کو ان سے نقل کر رہے ہیں کتاب تعاون محمد مجید वो बच्चा छोटा दूध पीता रह गया जब ऊन ताव। ताउन जो है ना ठंडी बढ़ गई लोग आए देखा दरवाजा खोला दरवाजा बंद था देखा तो वो बच्चा खेल रहा है अब अल्लाह उस बच्चे के लिए क्या सबब बना दिया تاؤن نے مارنے کی بجائے ہوا یہ کہ ایک کتیا دیوار چھلانگ کر تھی اس کو کھلاتی اور دودھ پلا کر چلے جاتی وہ اسی کے دودھ پہ تیار ہو گیا بچہ تاؤن سے بھی بچ گیا اور کتی کے دودھ پر تیار ہو گیا حتہ کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ رینگنا شروع ہو گیا چلنے لگ گیا پتا اگر تاؤن سے اوڑھ کر لگ جاتی ہے تو پورا گھر مرا پڑا تاؤن کے ساتھ بچہ جو بچ گیا بھائی یہ قدرت بتا رہی تھی کہ اوڑھ کر لگنے والا کوئی چکر نہیں ہے یہ میرا امر ہے جس کو بچاتا ہوں تو موت کے منہ سے بچا لیتا ہوں خیر ایک تاؤں نے آئی اس میں لڑکیاں سب سے پہلے مری ایک آدی بن ارفات آئی ایک تاؤ نے گراب آئی اس میں کبا سب سے پہلے مرا تھا تاؤ مسلم بن قطبہ آئی بسرے میں پھر تاؤ نے کہی اور مصر میں ایک تعاون آئی اس میں تعاون آئی بخارا میں تعاون آئی یہ سن چار سو انچاسی جڑی میں یعنی پانچویں صدی میں بخارا میں تعاون آئی ادربی جان تک پھیل گئی احواز تک پھیل گئی بڑی دور دور تک چلی گئی انتہائی بدترین حالات ہو گئے لیکن یہاں پر سنے کے مسلمانوں نے کیا کیا کتاب تاؤن امام ممبجی سے پیش کر رہا ہوں سفر نمبر دو سو ستاسی سے فرمایا ہوا تاب انار کل رہ تاب الناس كلهم تصدقوا بمعظم اموالهم وعراق الخمول وکسر المعازف ولازم المساجد وقراءة القرآن ويفعل ذلك النساء في الوجود فكل دار فيها خمر يموت أهلها في ليلة واحدة وكل من كان معه إمرأة حرام مات جميعا وما تقيّم مسد وله خمسون ألف درهم فلم يقبلها أحد فوضعت في المسجد تسعة أيام بحالها فدخل أربعة أنفس من الخليج ليلا إلى المسجد بعد أن خفت طاعون فأخذوها فماتوا عليها وکل مسلم وکل مسلما جرانیہ لکھتے ہیں کہ بخارا کے تعاون میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا اس کے اندر بڑی تفصیلی بات آ گئی ہے لوگوں نے توبہ کی سب نے اپنے بڑے بڑے مال زیادہ صدقے کر دیے شراب کے مٹکے بوتلیں جو کہیں پڑی تھی سب گرا دیجیے گانے باجے کے جتنے آلات تھے سب توڑ دیئے مساجد کو جا کر لازم پکڑ لیا سب محلے سے بھاگے اور مسجدوں میں داخل ہو گئے ہم مسجدیں بند کر رہے ہیں پتہ ہی مولوی حضرات کیا پڑھتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کون سی کتابیں پڑھتے ہیں یہ سب انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں انگریزی ان کو کہتے ہیں بلا سب مساجدہ مسجدوں کو قابو کر لیا مسجدوں میں داخل ہو گئے مسجدوں میں ڈیلا لگا دیا پھر راتیں قرآن شروع کر دی اور عورتوں نے گھروں میں یہی کام شروع کر دیا عجیب بات اگلی سنیے کہ جس گھر کے اندر شراب ہوتی تھی ایک ہی رات کے اندر سارے مر جاتے تھے اتنا لاندھی چیز ہے یہ شراب جی جو ابھی دکانوں میں پڑی ہوئی ہے اور وائرس کے افواہیں نہیں کیا ہیں پتنی افسروں اور پتنی کھن کر کے گھروں میں ابھی تک پڑی ہوگی ہاں جی اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ ایک مولوی ہے وہ اشرفی اشرفی اس کو کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا خوش کر کے شراب پی کے باہر نکلا پڑتا ہوتا ہے سر عام سڑکوں پہ اس کے اخبارات لگتے ہیں है? اور انہوں نے جناب وہ سال باجے توڑ دیے اور ان کے جناب مطلب اربوں روپے جو ہے وہ ڈالر خرچ ہوتے ہیں جناب فلموں ڈرامو ایسے یہ سب کیا ہے وہ بھی سب کو چلتا ہے ہاں جی وہ حصہ ہے فرض ہے قوم کا ہاں جی وہ پل پل پل اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں لیکن یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حرام کی عورت کسی کے کی گھر میں ہوتی تھی تو ایک ہی رات میں دونوں بار جاتے تھے اگلی بات سنیے عجیب بات یہ ہے جو بابے آدم علیہ السلام سے لے ایسا قصہ نہیں ہوا واقعہ نہیں ہوا وہ کیا وہ دخل آگا بڑی دن کا شہر علاقائی وہ خط تشنا ہوئے گا فارکنا ہو فخل صح اللہ قربان جائے کہ عجیب بات ہے کہ مریض ایک پڑا ہوا ہے تاؤ نے بخارا میں تاؤ نے بخارا میں مریض پڑا ہوا ہے سات دن ہو گئے اس کی جان نہیں ہو رہی تھی سات دن ہو, سات دن ہو گئے سات دن ہو گئے اس کی جان نکل رہی تھی جب بندے گئے نا اس نے اشارہ کیا کمرے کی طرف کمرے کی طرف گئے تو کونے میں شراب کا مٹکا پڑا ہوا تھا شراب گرائی الموت سات دن اس کو نظر لگی رہی سکرات سات دن کے بعد شراب گرائی تو اٹھ کر بیٹھتی ہے سیدھا اللہ پاک نے موت سے نہ جاتے فرمایا کال ولم یقین میں فلحاد ولم مثل میں فلحاد واقعہ مول تو مات آدمان ایسا واقعہ باب آتم السلام سے یہ فرما ہمارے داؤت تک کبھی نہیں واقع ہوا یہ تاؤن بخارا کی باتیں ہیں عجیب بات لکھتے ہیں فرمایا من کچھ لوگ بھاگے بخارا سے بلخ کی طرف تاؤنڈ سے بھاگے بھاگے تو ابھی بلخ کے پیچھے ہی تھے سارے مرد کیونکہ یہ پکی بات ہے ان سے اس سے بھاگنے والا بچتا نہیں ہے تو امریلا ہی ہوتا ہے کس اس کو چھوڑے اور میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں مولوی حضرات ادھر تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں ادھر تو کہتے ہیں یہ کہ اللہ کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے کرتوتوں کی وجہ سے بب آتی ہے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی ماری آتی ہے ارے بتاؤ تو وہ اعلامی میں بھی کہا جا رہا تھا یہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اور قرآن بھی نہیں فرما رہا ایسے ہے نا تو کرتوتوں کی وجہ سے جب ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کرتوتوں کی وجہ سے جب اللہ کسی کو پکڑ کرے گا تو جس کو پکڑ کرے گا وہ بچ سکتا ہے جس کو وہ پکڑ کرے گا وہ کیسے بچے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کرتوتوں کی وجہ سے پکڑتا ہے تو جب جس کے کرتوت گندے ہیں اسی کو پکڑے گا دوسرے کو کیسے پکڑے گا جس کے گندے ہیں اس کو ضرور پکڑے گا اور جس کے گندے نہیں ہیں اس کو پکڑے گا نہیں جس کو پکڑے گا نہیں اس کو لگ کیسے سکتی ہے بھائی مالوا مولوی جو کہہ رہے ہیں ان کا اعتکال ہی نہیں کہتے کچھ ہے اور عقیدہ کچھ ہاں یہ عدیشیں بھی آتی ہیں یہ روایات بھی آتی ہیں کہ اللہ پاک جب آزاد بھیجتا ہے نا تو نیکوبت سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں اور پھر جب قیامت کے راز روز اٹھیں گے تو اپنے اپنے عمل پر اٹھائیں گے نیت پر اٹھائیں گے تو وہی اس کے اندر تو پھر آ گیا جب اس کا عمر آئے گا اور واقعی اس کا مرک وہ کوڑا فرما رہا ہے کاش فلا اللہ ہو وہ یورت تو بے قید فلا اور دل فوتلے اور میں اس سلسلے میں آخر میں مقیم کینڈیڈا صاحب کی نصیحتیں جو ہیں نا وہ ایک بات مشہور ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور آپ میں یہ فضیحت نصیحت ہو رہی ہے لوگوں سے کہ اپنے ناک پہ ہاتھ کھانسی آئے ششو کے ساتھ ناک پہ ہاتھ نہ رکھو کپڑے کے ساتھ ہاتھ رکھو وہ حضرت نا... ناک پہ ہاتھ رکھ رہے تھے کپڑے کے بغیر کہتے تھے کرسی پر نہ بیٹھو ہاتھ لگ جائے کرسی پر نہ بیٹھے تو تم کیوں بیٹھو وہ کرسی پر تمہاری کرسی تو کسی نے رکھی خیر اس نے ایک عجیب سی بات سنائی عجیب سی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں سنائی یہ لوگ ہوتے ہیں سرسری سے والے ایک عادی روایت بڑھ لی اور بیان کرنا شروع کر دیا مجھ بن جاتے ہیں مجھ بن جاتے ہیں اور صحیح فرمایا ہمارے اما کرام نے کہ چوتھی سدی کے بعد احتیاط ختم ہو گیا ختم ہو گیا ہے چوتھی سدی کے بعد ختم ہو گیا ہے تو صحیح کہا ہے وہ جانتے تھے کہ مجھن ایسے پیدا ہو گیا یہ لوگ قیاس کرتے ہیں تو کیا قیاس کرتے ہیں کہ قیاس کے مثال دینا چاہتا ہوں بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ایسے ہی جرا کے پاس لوگ تشریف لے گئے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہاتھی کی ٹانگ ٹوٹی پڑی میرے پاس وہ ساتھ لگا دیتے ہیں اب ہاتھی کی ٹانگ بکری کے ساتھ جوڑنا یہ ایسے ہی حکما کا کام ہے ہاں جی اور ان کے بے کے اقیاس جو ہیں کہاں یار خدا کا نام لو ہے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد بند نہیں کی بیمار کی وجہ سے بتاؤ صحیح بیمار پیچھے نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے بیمار نماز پڑھتے تھے ایک دن بھی بند نہیں کی خیر وہ مقیم کینیڈا صاحب مسجد بند کرنے پر فتو جو دے رہے تھے تو اس استقلال کیسے ہو رہا تھا بخاری شریف سے کون سی عزیز پڑھی جا رہی تھی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو حضرت جی جو حدیث پڑی جا رہی تھی نا جی وہ کتاب الجمعہ سے حدیث نمبر گیارہ بولرما سہدیش شریف تھی کیا گرتے تھے میں نے آباس اللہ تعالی نے مؤذن کو حکم دیا ازان پڑھنے کا اس نے ازان پڑھی تو آپ نے فرمایا درمیان میں سب کہوں نا اشاد اللہ محمد رسول اللہ کہ وجہ کہنا اسلح کر رہا نماز گروا بڑھ لو انہوں نے ایسے کیا تو بارش کی بارش ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے آپ نے ایسا معلوم ہوا کہ بارش کے حالات میں <تصفح> اس سے اس اب کیا جو یہ بکری کی ٹانگ جو ہے نا وہی بات ہے وہ بکری کی ٹانگ ٹوٹ رہی اور ہاتھے کی ٹانگ لگ رہی ہے جی مستی مسجد ثابت ہوا مسجد بند کر دینا بس بالکل یہ ٹھیک ہے سولانے صحیح ہے وہ وہ وہ کیا بات ہے اور یہ صاحب فریق بنتے ہے کبھی کسی امام کے کبھی کسی امام کے اور حالت یہ اگلے دن میں نے ساری حقیقت ان کی کھولی ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے ان کو اور بھی ترکیب بھی سمجھ نہیں آئی تھی مان اکرو کیا تھا اور کر کے گھوٹ بیٹھ گیا پتا نہیں کینیڈا کے اثرات ہیں یہ کیا خیر اب میں سناتا ہوں بھائی حضرت نے ایک مقام کی کتاب الجمع کی پڑھی اور کتاب الازان کی چھ سو اڑسٹھ نمبر حدیث نہیں پڑھی روایت وہی وہ ہے حدیث وہی ہے حدیث وہی ہے سنعت اور ہے اس سند کے اندر الفاظ اور تھے تھوڑے اس کے اندر اور ہیں اس کے اندر وضاحت ہے اس کے اندر اختصار ہے اختصار والی پلٹاری اور اپنی طرف سے قیاس کر دیا حکم بزا دیا اور جو اب یہ تفصیل, تفصیل والی ہے وہ حضرت مسجد بند کر گئے ہاں جی انہوں نے مسجد بند کروا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی یا جو بھی مسجد تھی حضرت ابن عباس تھی, خیر طائف میں ہے آپ کا دربار ادھر مسجد بھی اترا ہے تو مسجد بند کروا دی انہوں نے لیکن میں آپ کو سناتا ہوں مسجد کیسے بند ہوگی یہ لفظ ہیں ابن عباس فی یومن. فی یوم یوم رد ہے کثیر بارش کے دن میں حضرت ابن عباس نے ہمیں خطبہ دیا جمعہ کا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے بارش کے دن میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے مسجد میں تو مذہر کو حکم دیا کہ حیال حیا السکلا پر جب پہنچے تو اسکلا سے ریحال کہے بال بال کو دیکھنے لگے انکار کرنے لگے انہوں نے فرمایا یہ میں نے تنگی سے تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں یہ چاند پوچھ کر تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایسا کیا تھا میں نے اب بات کو سمجھنا اب بتاؤ مسجد بند کیسے ہوگی حضرت ابن عباس تو مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں جمان میں کیسی عجیب بات ہے کیوں تو خطبہ دے رہے ہیں بھائی تو بھائی جمعے میں خطبہ ہو رہا ہے بندے بیٹھے ہوئے ہیں بارش ہو گئی بارش بہت ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا باقی گھروں میں پڑھ لو کیوں کہ مسجد کو معطل ہونے والا کام تو ہو نہیں رہا ہم بیٹھے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں دوسروں کے لیے آنے گا اور یہاں پر عدیش میں آیا ہے پانی اتنا تھا کہ گھٹنے گھٹنے ڈوب رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے نہیں آنا ہے جی اس تکلیف اور پریشانی کے اندر تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ وہ اس یہ بتاؤ یہاں مسجد معطل کرنے کا کہا جا رہا ہے یہ بتاؤ کہ مساجد معطل ہونے کا حکم بھی کسی بخاری مسلم یا دنیا کائنات کی تاریخ میں مسلمانوں سے کبھی ثابت ہوتا ہے خدا کا خوف کرو جڑ جاتے ہو ممبر آ کے پاس ہر کسی کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ میری تصویر آ جائے اور جناب میرا بیان آ جائے لوگوں کے سامنے چاہے بیان ایسا ہو ہے کہ حضرت کی درگت پورے زمانے میں بن جائے بتاؤ اتنا بڑا ظلم تاریخ تاریخ اسلام میں ہمارا چیلنج ہے تاریخ اسلام میں کوئی مائی کلال یہ دکھا دے تو مسلمانوں میں مسلمانوں نے کسی بابا کسی تکلیف پریشانی کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے مسجدوں کو معطل کر دیا دعوی تو یہ ہے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ تعطیل مسجد کی نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ملا جی کو ملا جی تو نہ کہوں ایسے ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھ آ چکی وہ حدیث پاک نہیں پڑی اسی بخاری شریف کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی صحابہ فرماتے ہیں آپ کی مسجد کی چھت مبارک جو ہے نا چھت مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا نیچے گاڑہ اور پانی جمع ہو گیا فرش میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدہ فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کا منہ مبارک جو ہے وہ گارے اور پانی میں لبڑ رہا تھا ملوث ہو رہا تھا جی ڈوب رہا تھا اور آپ سجدہ کر رہے تھے بتائیے مولوی جی بتائیے مقیم کینیڈا صاحب کہاں سے لیا یہ نہیں پڑی تھی اگر کسی کو کوئی ہدایت دینی ہے تو کم از کم پہلے خود تو ہدایت حاصل کر لو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خود اتنا دکھ تک معلوم ہوا دوسرا بدیشوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسجد میں بارش کے اندر بارش کے موسم میں آنا جب کہ مسجد معقل نہ ہو مسجد کے امام ہوتے ہیں مسجد کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں مسجد کے ہمسائے ہوتے ہیں وہ جا کر بارش کی یا بارش ایسی ہے تھوڑی ہے یا میرا مطلب ہے کہ راستے صاف ہیں اگر ہو بھی رہی ہے تو پانی نہیں ہے تو پھر وہاں پر جا کر نماز پڑھنی پڑے گی ہاں کوئی ایسی سردی موسم بہت زیادہ سرد ہے اور خطرہ ہے لوگ جن تو حرج نہیں رخصت ہے رخصت ہے معلوم ہوا حکم یوں بیان کرنا چاہیے کہ اگر ایسا عذر پایا جاتا ہے تو رخصت ہے سب کے لیے ادھر جانے کا جو حکم ضروری ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے ہاں جی رخصت رہ جاتی ہے کوئی جائے یا نہ جائے لیکن جن کو ادھر رہے مسجد کو معطل کرنے والی جو بات ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یہ, نہیں ہے یہ نہیں ہے جی کہاں سے نکال دیا اور یہ ہمیں تب اسی وجہ سے اس وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے کہ جب بات کی اسلام کی کرتا ہے تو پھر ہمارا اسلام ہے ہمارا حق ہے اگر کوئی غلط بولے گا تو ہم اس کی غلطی جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھنے کے مکلف ہیں غرض دیکھے یہ حدیث پاک باب الزام کے اندر یہ لگ رہے ہیں سال تو آبا شاہد الخری فدی اللہ فقوال من جرید تک منجری دنات فراعت رسول اللہ صلی شل اللہ تعین حق کا تو اثر سے چلاتے آپ نے اصلاط و تسلیم کے متعلق حضرت سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں بادل آیا بارش برسائی چھت بہ پڑی ہاں جی کھجور کے چھڑیوں کی چھت تھی تو تقبیر ہو گئی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا پانی اور گارے میں پانی اور گارے میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا یہ بخاری کی اوپر ہے پیچھے حضرت پہ ہی نہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ان کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یار کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے خیر یہاں پر دوستوں میں آخر میں, آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ابن تیمیہ صاحب کا جو ہے نا علم و فضر پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس کے متعلق کرتے ہیں اور اوہ جی شیخ الاسلام کے سامنے کتابیں ایسے کھلی رہتی تھیں حضرت نے یہ عام جو مشہور حدیث ہے کہ قنت نبی و آدم بینا و تین اس حدیث کو موضوع کہا ماض اس وجہ سے کہ ماں اور تین کا تقابل درست نہیں ہے تین گارے کو کہتے ہیں اور ماں پانی کو کہتے ہیں پانی مٹی ملتی ہے تو گارا بنتا ہے تو تقابل کیسے درست ہوا ابن تہمیہ صاحب کو میری طرف سے یہ جواب ہے کہ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے تو کتابیں کھلی رہتی ہیں بخاری نہیں کھلی تھی جی بخاری میں موجود ہے یہ لفظ ہیں یس جو دو پھر ماں ہے وہ تین دو مرتبہ حضور سے دفرما رہے تھے پانی اور گہرے میں ادھر تقابل تقابل کیسے ہو گیا ماں اور تین کا معلوم ہو حضرت جی آپ گیلوم کی کمی ہے حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے یہ تقابل بھی ٹھیک ہے سین کا اطلاق جو ہے جس طرح گارے پہ ہوتا ہے اسی طرح مٹی پہ بھی ہوتا ہے اللہ ہو جشان ہو ہمیں حق سمجھنے کی توفیق بخش دوستو امام ممبجی کی کتاب سے صفحہ نمبر ایک تین ات پر اعتبار رہ گئی تھی وآخر ما سأذكره وما ميت تطير بالطاعون ويسرع منه وانه يعود فهذا من ضعف الايمان والتوكل على الله وتسليم من القضاء هو القضاء فإن في زماننا هذا من قدر ييته لا يعود مريضا في ايام ثم كان مريضا بالطاعون وبغيره مستوا وكان قريبا وبعيدا ولا يثقل على جرازه لاذا كان بعيدا ولا يحيى ولا يشيع جنازة إلا ولا يشيع جنازة إلا إذا كان قريبا له أو يكون لابد له من حضورها فإذا خرج جلس بعيدا عنه قبل والسريل ومعه من ديل أو خلقة فيضعوها على فيه كل هذا خوف من أن يعديه المطعون وهذا من استخافة العقل وضعف اليقين فرماتنا كي جو تعاون سے یہ سے شکون برا حاصل کرے کہ یہ وہ اڑ کر لگ جائے گی یہ کمزور ذوق ایمان کی نشانی ہے اور اللہ پر اس کا بھروسہ شخص کا نہیں ہے اور یہ قضا و قدر کو تسلیم کرنے والا شخص نہیں ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تعاون آ گئی یہ نہیں آٹھویں صدی میں آٹھویں صدی میں فرمایا تعاون آ گئی تو ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ تعاون کے دنوں میں کسی مریض کی عادت بھی نہیں کرتا تھا مریض تعاون کا ہوتا یا کسی اور بیماری کا اس کے پاس نہیں جاتا تھا قریب بھی ہوتا بہید ہوتا پھر بھی نہیں جاتا تھا جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اگر پڑتا تھا تو جنازے کے ساتھ نہیں جاتا تھا دور ہو بیٹھتے بیٹھ جاتا تھا قبر اور چرپائی اس کے پاس ایک رومال ہوتا یا ٹکڑا کال ہوتا اس کو منہ پر رکھ لیتا تھا یہ ماسک جو ہے نا جس کو ماسک کہتے ہیں وہ کپڑا منہ پر رکھ لیتا تھا کہیں یہ تعاون اڑ کر لگ جائے آپ فرماتے ہیں وہ ثقافت عقل رضو خر یقین ایسا یہ سب چیز ایسا کام جو ہے فرمائے یہ عقل کی کمی اور یقین کی کمزوری ہے معلوم ہوا یہ جموں پر چڑھائے پھرتے ہیں یہ سب اسی یہ اتنا بات ہے کہ اس وقت اسلام کا زور تھا ہاں جی تو ایک شخص ہے پورے دمشق اور اس علاقے میں ان کو نظر آیا اور اس وقت ہر شخص اسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے معلوم ہوا یہ ٹکڑے منہ پر رکھ لینا اور مجھے جناب چکی چڑھا لینا یہ سب کو جو ہو رہا ہے نا یہ سب کفار کی طرف سے نحوست پڑی ہوئی ہے لوگوں پر ورنہ تعاون کے دنوں میں یہ امام کتاب لکھ رہا ہے اور تعاون ان کے دور میں آئی ہے اور کتاب لکھ رہا ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوا اور الٹا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بھی وہ تھا صفیف العقل تھا بندہ وہ ضعیف الیقین اور ضعیف المان تھا جو منہ پہ ایسا کرتا تھا اور پرہیز کرتا تھا مریض کے ساتھ قریب نہیں جاتا تھا ہم فرمایا جنازے بھی پڑھتے تھے قریب جاتے سب کچھ کرتے تھے ہم سب کچھ کرتے رہے وہ بچ گئے انہوں نے کتاب لکھی اور دنیا کو دنیا کے اندر اس امام کا نام مشہور ہے امام مامبا جی. اتنا بڑے امام ہے کہ امام ابن حاضر اسکلانی نے جو کتاب لکھی ہے بدر الماح وہ بھی اتنا بڑے تو معلوم ہوا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب یورپ کے اثرات ہیں غیر مسلم لوگوں کے اثرات اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اس طرح کی وبائیں اور اداب آتے हैं غیر مسلموں پر پھر ان میں جو ہے نا دیکھ کر یہ غم اور دکھ کا اظہار کرنا اور ان کے غم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ فرم اللہ تعالیٰ کو غذب ناک کرنا ہے اللہ فرماتا ہے لا القوم تا لا القمل مفین القوم تا جب ہم کافروں کو عذاب دیں تو ان پر غم نہیں کرنا ہے ان پر دکھ نہیں کرنا خوشی کیا باعث ہوتا ہے جب کافر عذاب میں آتا ہے تو خوشی کا باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ملونوں کو پکڑے اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر عذاب پھیلا رکھے ہیں اور آخر میں یہ بھی ساتھ بتاتا چلو میرے دوستو کہ یہ سب سے پہلے تعاون بنی اسرائیل میں آئی تھے ان دو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کا سبب کیا تھا جناب جنا سبب تھا جی لیکن افسوس یہ ہے کہ یورپ نے زنا کے سمندر اور جال پوری دنیا میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ ترقی ہے وہ حقوق ہیں اور منہ پہ کی چڑھا چڑھا کے اور ماسک چڑھا چڑھا کے یہ ببا اور با با بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں واہ اللہ جنون دیوانگی ہے اور کچھ نہیں ہے. ان کو پتا چل جائے گا رات کس کے کس کے ساتھ کھیلتے رہیں اگر کسی کو کوئی ہدایت دینی ہے تو کم از کم پہلے خود تو ہدایت حاصل کر لو